واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزی نوجوانوں قصص الانبیاء علیہ السلاد السلام کے دروج کے زمین میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخریل علیہ تسلیم السلیم ابوالمبیا کے بارے میں سب کا دروس میں باتیں اب سیدنا ابراہیم الخریر علیہ السلام اتنے باعظمت اللہ کے پیغمبر ہیں اتنی رفعت شان کے مالک ہیں کہ آپ کے بعد یعنی پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی سی اس لیے قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے اور مختلف مقامات پہ سیدنا ابراہیم علیہ الخلاط السلام جان پیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء یعنی جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں یا رسول بھیجے ہیں یہ اعزاز صرف آپ کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ لقب بخشا کہ خلیل اللہ اور روایات میں موجود ہے کہ ایک سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک نوجوان آدمی کھڑا تو حیران ہو پھر بھی میرا گھر دروازے بنتے ہیں یہ اللہ کا بندہ اندر کیسے آ تو حضرت سکر نے ابراہیم علیہ السلام فوراً داخل ہوئے فرمایا کہ کون ہو تم میرے گھر میں بغیر عزم کے بغیر اجازت کے تم نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں میں ملکت مؤ اللہ کا فریدہ ہوں فرمایا کیسے آنا ہوا خاص اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری پہنچاؤں کہ آپ میرے خرید ہیں آپ خرید اللہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ اور یہ مقام یہ دی آپ کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے جس کو اللہ کہے کہ میرا دوست ہے فلت کو یعنی آپ اندازہ کہ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہر کسی کے لیے استعمال ہو جائے یعنی سرکار دو عالم صد اللہ علیہ سلم اور, اور سیدنہ ابو بکر کا کتنا کورپ ہے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے اول اسلام لانے والے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں قرابت بھی ہے پھر جس انسان نے اپنی ساری زندگی اپنی جان مال اولاد تن سب کچھ قربان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ پھر لیکن حضور نے فرمایا کہ نو کم تو متخن خلیلن تو ابا بکر خریدا فلاح بکن خلید اللہ کہ اگر میں کسی کو خلید خلیل بناتا اور یہ لقب دیتا تو پھر ابو بکر کو دیتا لیکن اس کو بھی میں نہیں دیتا تازہ فرمایا کہ یہ مقام یعنی اگر میں کسی کو دیتا تو وہ تو مستحق سیدنا نہ ابو بکر تھے لیکن ان کو بھی میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنا دیا ہے تو پھر ایک دن میں دو کی محبت نہیں جمع ہوتی بھائی ایک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو بھی چاہے اور اس کو بھی چاہے یہ بات تو سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو خرید اللہ کا کرا تھا اور دوسرا سب سے بڑی شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی جی جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ابراہیم الزی وفا کہ میرا ابراہیم بڑا وفا ہے یعنی ایک تو دوست ہے پھر دوست بھی ایسا جو وفا پہ, پہ پورا اترنے آ اور یہ بھی سیدنا ابراہیم القریل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑا امتحان لیا لیکن ابراہیم پورا ونا دینا ہوبراہیم کد سطر انزال اللہ نے پکارا فرمایا ابراہیم بس تمہارا خواب نے تھا خواب سے چکر ہم نے حکم دیا نے بیٹے کو پیٹ کر یہ تو ہماری حکمت تھی کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو پہ نہیں ہونے دیا ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کمی نہیں یہ عظمت جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے کیا اول من خطاطانہ سب سے پہلے خطنا جو ہے جو مسلمانوں کی آج کل ایک شعار ہے علامت ہے تو خطنا جو ہے سب سے پہلے کبراہی والے السلام سے کرو اسی طرح کتابوں میں ہے کہ اول من سسر والا سب سے پہلے سلوار جو ہے وہ بھی خطراہی علیہ السلام نے ورنہ آپ سے پہلے کسی نبی نے سلوار نہیں دیکھا اچھا سرابین میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں یعنی کہ پجامہ نما ہو سادہ ہو کیسا ہو کچھ بھاری ہو आपने کیا تھا نیچے بھی چادر ساری इतना چادر में اتنا روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سلوار पसंद فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا کہ कि اچھا کا سطر محفوظ رہتا ہے है چادر تو तो हो सकता है لیٹنے में खुल جائے لوار تو نہیں کھلتی تو یہ سنت جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح یہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ یہ جو اللہ نے یعنی دین فطرت کی نشانیوں میں یہ احکام رکھے ہیں کہ جن میں یعنی ختنا ہے اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے ختنے کے بعد یہ ہے کہ استنجا ہے یعنی غسل بالماء جو ہے پانی کے ساتھ کس طا کرنا جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ابل من یعنی حلق زہر ناف بالوں کا یعنی ہلکلا ناف بالو کا صاف کرنا جو ہے لوہے کے ساتھ یعنی اس طرح کے ساتھ یہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ مز یعنی پانی منہ میں لے کے کلی کرنا ان شاق ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا تکلیم الافر ناخن کاٹنا نت پلتے بالم بغلوں کے بال صاف کرنا یہ بھی سنت اب یہ بھی سب سے پہلے سی اتنا ابراہیم اور اسی طرح دیکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جو ہی ہے قربانی ہے یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ حضور احباب نے فرمایا جب پوچھا گیا حضور ہم یہ جانوری بکا نے فرمایا آدھی سنت ابھی کو ابراہیم تمہارے ابا ابراہیم تو یہ بھی سیدنا ابراہیم السلام اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی یہ عظمت شانتا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ابراہیم کا نمتن کا نچن اللہ حنی میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے یعنی وہ ایک جمال امت ملا ایک جمال یعنی ایک امت ایک طرف اور ابراہیم اکیلا ہے اللہ نے قرآن میں بھی یہ اعزاز بخشا تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اولو العظم من رسول کا ذکر کیا ہے پانچ پیغمبر ہیں الزم سارے نبی جان والے لیکن ان سب میں پانچ جو ہیں پھر وہ زیادہ عزمت والے ان پانچ میں سب سے افضل جو ہیں سیدنا نب حکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان پانچ اول العزم پیغمبروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کابے کا میں جو ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی صرف ابراہیم اور کسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا کہ فلاں نبی نے میرا کعبہ بنایا حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنا کعبہ میں شریک ہوئے لیکن ذکر آیا ہے تو ابراہیم و اسلامی اور کسی پہ بتائی اسی طرح اللہ نے فرمایا میں ضروری تھی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ذریت میں ہی ہم نے نبوتوں کی نام رکھ دی کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے ہارون لکڑیا و عیسا ودیاسا ویونسا ولوتا تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم نے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن ساری اللہ کی مخلوق کو اٹھایا جائے گا اور جب ہم اٹھیں گے تو حفاظن حراۃن خور یعنی بالکل اسی کیفیت میں ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نہ کپڑا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ سب پہ کوئی چیز ہے تو فرمایا ابن یوگ تھا سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا میرے ابا ابراہیم حتہ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صاحب نے پوچھا کیا دوں آپ سے بھی پہل اب گھر میں ہاں کچھ دے کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم نے اسلام کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈالا تو یہ شرط جو ہے کہ تمام انبیاء سے پہلے جنت کا لباس ملنا یہ بھی سیدنا را ابراہیم علیہ اور اسی طرح اللہ تعالی و تعالی کسی پیغمبر کا یعنی آپ سارے نبیوں کی زندگی میں نظر ڈالیں ہمارے لیے تو سارے پیغمبر شان والے ہیں ہمارا سب پہ ایمان ہے ہم تو سب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں عظمت والے شان والے اللہ نے ان کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود یہ شان صرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی نہ کہ وَجعلی لسان الصدق فی میرا اللہ میرا ذکر جو ہے وہ آخری میں ان میں بھی باقی رہے اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو صحابہ کہتی ہیں کہ اپنے حضور سے سوال کیا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے کہ السلام علیہ کا رحمت اللہ وکیف علیکہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں آپ نے بکول على محمد والا علی محمد کبا صئی تلا ابراہیم والا علی ابراہیم, ابراہیم ان کا حمید مجید و وبارک محمد آل محمد ابراہیم ولا عل ابراہیم ان کابارک و تعالیٰ نے حضور میں درود بھیجنے کے ضمن میں سید ابراہیم کا ذکر کر کے آپ کا ذکر جو ہے کیا مت تک زندہ کر دیا کہ جب تک کیا مت تک مسلمان ہوں گے نوازے پڑھیں گے تو جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا یہ شرف کسی پیغمبر کسی कि پیغمبر کا نام ہم نماز میں دیں اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ ایک ارب چھبیس کروڑ تقریبا مسلمان ہے چلو ان میں جتنوں کو بھی اللہ نے نماز نصیب کی ہوگی پھر پانچ وقت کی نمازیں ہیں واجبات ہیں سنت ہے فطر ہے تحجت ہے اشراک ہے نوافل ہے تو ایک دن میں اندازہ کریں گے کتنے کروڑ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے آقا پر صاف ابراہیم پر تو یہ عظمت خیال جو ہے یہ بھی صرف صحیح ابراہیم ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کے واقعے کو اتنی تفصیل سے بھی یاد نہیں کیا گیا اور اللہ تبالک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ آپ کا مناظرہ آپ کا قوم سے مقابلہ آپ کا بتوں کو توڑنا آپ کا نمرود سے ٹکرانا آپ کا آگ میں ڈالا جانا آپ کا آگ سے یعنی کون سا واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بھی آ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ حضور کریم کون ہے اپنے پھر میں اگر پوچھتے ہو تو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم وہ صرف کون ہے وہ یوسف ہے کہ یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی یوسف جو ہے وہ بھی نبی ہے یوسف علیہ السلامی نبی اور اسی طرح دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو ہیں وہ بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت عیساخ وہ بھی نبی اور حضرت اساخ کے ابا ابراہیم الخلید وہ بھی نبی یعنی آپ حیران اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود نبی باپ نبی دادا نبی پر دادا نبی اللہ نے گویا نبوت آپ کے گھر میں رکھ یہ شان جو ہے یہ بھی صحیح اتنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سحف بھی عطا فرما جس کا ذکر قرآن میں ہے ابراہیم بب کا اور حضور سے پوچھا گیا سرکار دو ابراہیم علیہ السلام کے جو سحف ہے ان میں کیا آپ نے فرمایا ان میں ہم سال ان میں مثالیں تھیں اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا اور اس میں اتنی بلی اتنی حکمت پہ مبنی انسلا کا ذکر ہے کہ اگر آدمی وہ دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دور کی نسائیں جو ہیں وہ آج بھی امت کی ہدایت کا رہی تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اللہ نے جو مجھے خلیل بنایا تو کس میری نیکی کو اللہ نے قبول کروا دیا کیونکہ یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہوتا تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خلیل دینا تو جانتا ہے لیکن کسی کو لیتا تو یہ اللہ کو آپ کی سفت اتنی پسند آ گئی اتنی بھا گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا فرمایا تو کون سا ایسا عمل کہ میں نے جنت میں جب میں داخل ہوا تو جہاں بھی میں گیا خشخش امام ہی تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آگے آ رہی تو میرے آگے چل رہا تھا بہی اتنے مرتبے پہ تو کیسے پہنچ گیا ویسے حضور کے آگے چلنا جو ہے چونکہ خادم ہیں بات مخدوم کے آگے چلتے تو لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے مل گیا تو حضرت بلا نے حض کیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعت کام کرتا ہوں اور اپنے آپ کو وضو کے ساتھ ہے. کبھی بے وضو بھی اب یہی بات جو تھی وہ اللہ کو پسند آ اسی طرح یہ بھی شان ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم الخیل علیہ اور سلام ہے کہ حدود نے فرمایا کہ میں نے جب تک میں دیکھا انی رائے کو کسرت میں نے ایک قصر کسرت ایک عظیم شان بحر دیکھا من لب لباتم سارے کا سارا موتیوں سے بنا ہوا اینٹوں کے بجائے بھی موتی لگے ہوئے اور موتی بھی ایسا ہے جس میں سراخ تک بھی نہیں میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ عظیم شان قسر کس کا ہے انہوں نے کہا یہ سیدنا ابراہیم الخلیر علیہ السلام کے لیے اللہ سید ابراہیم الخیر علیہ السلام یعنی خلیل اللہ بھی ہیں ابو المبیا اب بھی ہیں اول العزم الرسل بھی ہیں خلیل اللہ کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ ابراہیم الدیب افا اور پھر اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا اس کی تعریف پوری کی آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ختنے کا حکم کب ملا جب آپ کی عمر ایک سو بیس سال ہوگی اتنی بڑی عمر میں حکم بھی حکمرتی حکمت اللہ کے حکم کے بعد پھر پوچھنے کی یا انکار کرنے کی کیا تکلیف یا دیر کرنے کی کیا بات تو یہ ساری عظمتیں جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اللہ نصیب کرے تو براہیم علیہ السلام نے اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے منظور فرمائی کہ جب آپ نے بچوں کو چھوڑا تو دعا مانگی ورزوں کو اللہ میرے بچوں کو یہاں کوئی آبادی نہیں کچھ نہیں ان کو پھلو سے رزق کا تھا فرما اللہ نے کیسے دعا منظور فرمائی کہ جب آپ کے ملک میں بھی پھل نہ ملے مکے میں ملتا ہے یعنی وہ ملک جو ذرائع ہے وہ ملک جو باغات کے گر سمجھے جاتے ہیں جب وہاں بھی فروٹ ختم ہو جائے مکے میں موجود ہے یوجبا انہیں اللہ فرماتے ساری کائنات کے پھل پھینک کے ہم یہاں پہنچا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانی تھی کہ اباہم کہ یا اللہ مکے والوں کے پانی میں اور گوشت میں برکت تھا فرما تو فرمایا کہ ہاتھ اس وقت نہیں تھی اس وقت گندم دانہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی ورنہ ابراہیم ان کے لیے بھی شاید دعا فرما دیتے لیکن دیکھ لیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا گوشت یا جتنا پانی مکے میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ اتنی دیر گوشت نہیں کھا سکتے کہ آپ ایک سال ہوتا صبح شام صبح شام صبح شام رات دن گوشت کھاتے رہیں اور پھر بھی ٹھیک رہیں یہ صرف مکہ ہے جہاں آدمی اتنا گوشت کھا تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور پانی تو ایسا بھی ڈانا رمضم کہ ساری کائنات کے بندے ہر سال تیس لاکھ آدمی رمضان میں اور تیس لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ حاجی میں پیتا ہے بھرتا ہے لے جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں کوئی کمی نہیں حقیقت نہیں کہ خوش کچھ ہو گیا ہمارے لاہور میں یا آپ کے اور جو ہندوستان کے شہر ہیں دریاؤں کے کناروں پہ ہیں وہاں بھی ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ کوئی اچھا خاصا اجتبا ہو گیا تو پانی کنویں میں نہیں ملتا پانی واٹر لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں آتا حالانکہ دریا کے, کے کنارے پہ ہیں وہ شہر راوی جو ہے دریا ہے لاہور تو راوی کے کنارے پہ پس رہا لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہاں کوئی اچھا فنکشن ہو جائے یا کوئی تماعد ہو جائے یا کوئی ملا لگ جائے تو پانی نہیں ملتا اور زمزم کا پانی دیکھیں گے کوئی دریا بھی قریب نہیں ہے اور دریا جو ہے وہ تو سمندر ہے وہ تو کڑوا پانی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شان اتنا رکھی ہے کہ جتنا ہم سارے دن میں زمزم استعمال کرتے ہیں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھے کہتے ہیں کہ کتنا وہ کہا اور جب مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ سین آئی بارشوں کا پانی آیا جس میں کابر شریف کے دروازے تک پانی پہنچ گیا تھا اور بعض بار مقام پر حرم کے جو پنکھے چڑھ رہے پنکھوں کو ٹکرا رہا تھا پانی اتنا بڑا پانی آیا پورے حرم میں لیکن خدا کی شان ہے اس دور میں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو زمزم میں ڈول ڈالے تو ڈول نیچے نہ جائے یعنی خدا کی قدرت یہ تھی کہ اللہ نے رمزم کے اوپر پوری ایک غلاف دے دی دیا چادر دے دی کہ وہ سیل کا پانی جب اس کے اندر نہ مل جائے اور جب سیل کے پانی صاف ہو گئے ٹوٹ تو جا رہا ہے پانی آ رہا ہے نا اب وہ کوئی کہا جی وہ کیسے پردہ ہو گیا تھا اللہ فرماتے تو دو دریاؤں کو دیکھ لو بھائی نما برد اللہ ابریان کہ میں نے دو دریاؤں کے درمیان میں حاجت رکھ دیا ہے ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے ملتے نہیں ہے کٹھے چپے حا جی تو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن نے تو روکا ہوا اچھا کئی دفعہ طوفان جو ہے نا جی وہ کڑوا پانی میٹھے میں چڑھ جائے گا لیکن وہ ملتا نہیں اب بھی بنگلہ دیش میں اسی طرح کیپٹاؤن جنوب افریقہ میں بھی میرا جل بہ رہے ہیں اور بھی کئی مقام ہیں جہاں ہمارے جل بہ رہے ہیں دو دریا مل رہے ہیں پانی نہیں اچھا کشتی میں جائیں آپ ہوتا لگائیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں لیکن کون سی چیز ہے ان کو نہیں ملنے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعا بھی کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تعبیر کعبہ کا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی تھی کہ رب بنا تقبل قبل ہماری اس عمارت اس محنت اس بنانے کو قبول فرما اللہ نے کیسا قبول کیسی حسن اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا بولا یہاں جب تیرے ٹھیک ہے غریب اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں تحوی من الناس. لوگوں کو دلوں کو مکے کی طرف پھیرتے اللہ نے کابل کو مپنا تی سکلوب بنا دیا کہ ساری دنیا کے بندے کھینچے یعنی آپ کے پڑھے لکھے آدمی آپ اپنی علاقوں میں جائیں بالکل جٹ دیہاتی خالص بالکل بکریاں چلانے والا جس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یعنی کیا ہے اور ماں کیا ہے اس کو بھی آپ کا جی اور جی بڑی تمنا ہے اللہ مکہ مدینہ دکھا دے کسی طرح اس کو مکے اس کو بھی پتا یعنی جس بچے کو اپنے گاؤں کا نا ہم نہیں آتا گاؤں کا پتہ نہیں ہے تحصیل کا پتہ نہیں ہے اس کو اپنے اسٹیشن ریلوے کا پتہ نہیں ہے لیکن مکہ مدینہ جانتا ہے اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سعادت ملی تھی کی کی کہ وہ عزن فن سے بھی دھکتی آپ کر جالن کہ آپ کی آواز کو اللہ نے کیا بدت حد کا ذریعہ بنایا کہ جو میرے ابراہیم کی ندا پہ کہے گا اسی کو لاؤں گا جو نہیں کہے گا نہیں لاؤں گا یہ شرف بھی صحیح اتنا ابراہیم علیہ السلام تو اسی ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنا کعبہ سے فارغ ہو گئے اور آپ پھر واپس گئے کیا اور بیرہ بی جو ہے وہ فوت ہو گئی ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا دفن جو ہے وہ بھی مکہ اور ان کے دفن میں اور وفات میں اور جنادے میں سنگیت ابراہیم بھی شامل ہوئے اور حضرت اسلامیم بھی شامل ہوئے اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ موت حاجر پر حضرت ابراہیم جو تھے بہت خدا حضرت حضرت شدید سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے بیوی بی حاضر بہت ہو گئے اب آپ کی بیوی بی جو تھی بی, بی سارہ اور یاد رکھیں یہ بھی روایات میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو سارہ نہ کہا کرو سارہ یعنی الف نہ ہو رہا سارہ سارہ نہ سارہ آگے حال میں اب بھی بھی سارا کی دعائیں بھی اللہ نے سنی اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام سے ذکر کیا سورت الخود میں ذکر ہے سورت الریات میں ذکر ہے سورت النال میں ذکر ہے اور اسی ضمن میں ہم نے آج کے طرز میں جو آیات پڑھی ہیں اللہ پاک نے فرمایا والا <تصفح> سلنا ابراہیم بل بشرا کالو سلامہ سلام فمال <حَنِيرٌ> اللہ تبارک فرماتی ہیں کب جا را ہمارے فرشتے ہمارے فرستادہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر اور اللہ نے تو قرآن میں کئی مقام کیا حل <خرج> <خرج> اتا کا حدیف ابراہی مل <المکرمین> مخروی نے فرمایا میرا پتنی کہ آپ کو پہنچی ہے کسا ابراہیم کے مہمانوں والا اسی طرح تیسرے مقام پہ قرآن کہتے ہیں سعف ابراہی مل مخروی <خرج> میرا بدنی آپ اپنی امت کو خبر دے کہ میرے ابراہیم کے پاس کیسے شان والے مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب مہمان آئے آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیا اور ایک مقام پہ آتا ہے کال سلام ان کو سلام دیا آپ نے کافی یہ بات ہے یہ لوگ منکر منکر کا کر غیر مارو یعنی جانے پہچانے تو نہیں لگتے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے علاقے کے بچے تو لگتے نہیں علاقے کا ابھی تو پہچانا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاقے کے نہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے علاقے کے تو دوسرے علاقے سے آنے والا آدمی جب سفر کر کے آئے تو کوئی اونٹنی یا کوئی گھوڑا یا کوئی سواری اور پھر اس کے اوپر سفر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے تھکان ہوتی ہے رکھنی تو ایسے وقت ہوتا تھا کہ بالکل ابھی چل کے بھی نہیں آئے کو جی. یہاں قرآن فرماتا ہے کہ پمالا <بِثَا> پما لبیسا انجا ابھی <بِثَى> ہنی اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فراغ ادا حلی یعنی خفیہ طریقے سے سلام کرنے کے بعد چپ کر کے کسی طریقے سے فوراً گھر چلے گئے یہاں قرآن کہتے بھی پچھڑا یعنی بنا ہوا اور دوسری جگہ قرآن کہتے سمیم موٹا تازہ پچھڑا اچھا دونوں میں کوئی دفعہ اتنی مقصد ہے کہ اعتبار ودن کے موٹا تازہ تھا اور بھول کے لے آئے اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استعمال کیا ہے کہ آداب ضیافت میں یہ ہے یعنی مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمانوں سے پوچھے نہیں جو وقت کے مطابق حالات کے مطابق تقاضا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کو توفیق دیا وہ چپ کر کے پیچھے مثلاً چائے کا وقت ہے چائے پیش کرتے کھانے کا وقت ہے کھانا پیش کرتے ایسا وقت ہے کہ اندازہ ہو سکتا ہے یہ آدمی دور سے آئے ہیں کھانا نہیں کھایا ہوگا تو پوچھ بھی سکتا ہے لیکن میں ضیافت اسی میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جو ہے چھٹی روٹی ہے کچھ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسراف کریں تبزیر کریں اور دکھلاوے کے طور پر اپنے مہمانوں کے لیے جناب آپ خرچ کریں جو اللہ نے دیا ہے جو توفیق ہے فورٹ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان میں بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہو تو وہ بیچارہ شرم کے بارے نہیں کہتا کہ دیکھو جی اب میں رات کو پہنچا ہوں شام کا رات کافی بیت گئی ہے اب میں ان کو کہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا نہ تو کھانا اس نے نہیں کھایا ہوتا دیکھیں تو کبھی تو کچھ آیا اس لیے حکم یہ ہے کہ بھئی کیوں کو چل رہا تو پیستے وہ پشتا حضرت سلام بھی اکرام یہ ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے نا لیکن مہمان ہے تو اس کے لیے آدمی کو اس کا اکرام کر جب آ گئے آپ نے کھانا پیش کیا یہاں قرآن نے نہیں بیان کیا دوسری گاڑی بہ امانا لائے سامنے رکھا اور وہ بیٹھی نہیں کھا یہاں قرآن کہتا ہے فلم آئی بھی دہی نہ کی رہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف یہ کیسے مہمان ہے اور مہمان اگر ہے اور کھانا نہ کھائے تو عرب کے اندر یہ علامت تھی دشمنی کہ بھئی اگر گھر میں آدمی آئے اور گھر والے کو جیت پیش کرے اور وہ نہ کھائے تو مقصد رہی علامت ہی کہ ہاں یہ دوست نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتی اتنا اچھا کھانا میں پکا کے لایا ہوں خود اٹھا کے لایا ہوں خود پیش کیا ہے اب دل میں خوف پیدا ہوا. اب دل میں خوف پیدا ہوا اور جب دل میں خوف پائے تو چہرے پر بھی اثر ہوتے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تم نے کہا آپ آپ ڈرے نہیں <فَوْمِنُوت> اور یہ آنے والے کون تھے آپ رکھیں یہ فرشتے تھے اور یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ آنے والوں میں حضرت جب علیہ السلام بھی تھے حضرت می علیہ السلام بھی تھے اور ملک الموت بھی تھے یہ پر بعض علماء نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا مفت نہیں کھاتے پیسوں کے ساتھ کھاتے کہ قیمت اگر آپ لے لیں تو پھر کھائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم مہمان ہو انہوں نے کہا جی نہیں بس ٹھیک ہے آپ کا اپنے آداب ہیں ہمارے اپنے آداب ہیں کہ ہم مفت چیز نہیں کھاتے کسی جی کی اس کا بدلا دیتے ہیں اس کی آپ قیمت بتا دیں تو پھر ہم کھائیں گے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے قیمت تو ہے چلو قیمت دے تو کہا جی کیا قیمت ہے اس نے کہا اس کی قیمت صرف اتنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب کھالو تو کہہ دو الحمدللہ اللہ تیرے چکر ہے بس قیمت ادا ہو گئی لیکن یہ روایت اسرائیلی ہے اور صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو الحمد پڑھو یا وہ تو ہر وقت اللہ کی تصویر ہے عباد المخربون ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تصویر و تقدیس بیان کرتے ہیں اور پھر وہ تو ہر بہار سے کھانے سے پاک ہیں وہ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں اور قرآن کی میں بھی اس کا کوئی اشارہ اب جناب جب یہ بات طے ہوگی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائے ہم تو آئے ہیں قوم لوگ کی طرف اور درمیان میں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جانا ہے تو اب آپ کی پیوی جو تھی وہ ساتھ کھڑی بمرا تو شرہ بیس ہا کباس ہاق یا خوب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی بی کھڑی تھی پر زہت بیوی بی ہنس پڑی اچھا اب بعد علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھی جب ان کو خوشخبری دی گئی نا بیٹے کی تو پھر بیوی بی ہنس پڑی حالانکہ یہ بات نہیں ہے یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہے اور بشارت بعد میں ہے بعد میں بی بی صاحبہ اگا سنا جو ہے وہ پہلے تو یہ کیوں کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کیوں ہنسی کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ دراصل اس لیے ہنسی تھی کہ قومی لوت جو تھی وہ اخ ترین قومی لود علیہ سلام جو تھی وہ دنیا کی اک حش ترین مصیبت میں پڑی ہوئی تھی اور پوری اس علاقے میں فساد پھیلا دیا تھا اور کسی کی عزت معبود نہیں تھی تو جب ان پر عذاب کی بات آئی تو بی بی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا الحمدللہ ایسی قوم پر تو کہاں اس لیے بی بی صاحبہ کو اب جب بی بی صاحبہ کو یہ خبر آ گئی تو ان نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک مطالعہ جو ہے آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹے کا نام بھی اس راہ ہوگا اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یاقوب ہو یعنی کی خوشخبریاں کئی خوشخبریاں ہوگی نا ایک تو آپ کو بیٹا ملے گا پھر بیٹا بھی نبی ہوگا اسحاق پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا یاقوب اور وہ بھی نبی جب بھی بی صاحبہ نے سنا قالت یا بھائی علی بالی شاہی خاص اناغ انجیب جب سنا تو عجیب بال دعا مجھے بچہ ہوگا میں بڑھیا ریوا میں آتا ہے کہ آپ کی عمر نوے سال تیر پر اور ابراہیم نے سنا ایک سو بیس سال سے بھی گزر چکے تھے تم نے کہا کیا کہ اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں <وَجِهَا> قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا جی اکبل کی بات کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو گیا ایسا حیران ہو کے اس کو عربی میں کہتے ہیں سر کہ بالکل بےتا کیا سکتہ اور اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مارا جیسے اردو میں رواج ہے اب بھی کوئی بات ہو گیا ہے عجیب بات ہے یہ کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے ابھی اردو میں یہ بات یہاں ہے کہ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور تحجب سے کہا کہ اجو تن کے میں پوری بھی ہوں اور میں تو وہ عورت ہوں جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی میں تو عقیم بھی ہوں عقیم کہتے ہیں یعنی وہ عورتیں جس میں اولاد کے انجاب کی خصوصی اتنی اب وہ جناب آپ بی بی صاحب آنے ہیں کہا جی بات ہے کہ آپ میں بھی دے رہے ہیں بیٹے کی مجھے بیٹا ہوگا اچھا چلو میں بھی بڑی آپ میرا شوہر بھی دیکھو آدھا بالی شیخ یہ مجھ سے بھی بڑا کیونکہ شیخوقہ میں پہنچ چکے ہیں پہلے جو ہے نا آدمی جنین ہوتا ہے پھر سبھی ہوتا ہے پھر فلد ہوتا ہے پھر مراحب ہوتا ہے پھر غلام ہوتا ہے پھر شاب ہوتا ہے اس کے بعد شیخ ہوتا ہے جب سن شیخوقہ میں پہنچ گیا تو بوڑھے آدمی سے کیا اولاد ہوگی بھائی اور اس کے بعد بھی نے کہا انجیت اِن عجیب بات ہے برال آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ کس بات میں تعجب ہیں اللہ کے حکم سے حجیب اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہوں آپ کو آپ تو نبی کا آلے بیت ہیں اللہ کی قدرت پر وہ اس کی مرضی ہے بڑھاپے میں دے دے مرضی ہے جوانی میں دے دے مرضی ہے نہ دے یہ و می شا یشاؤ یا او می شا و نوسا اللہ چاہے تو لڑکے دے لڑکیاں دے جوڑے دے اور چاہے تو بانجھ کر دے کچھ بھی نہ دے کتنے خوبصورت جوڑے ہوتے ہیں جوان عورت ہے جوان اور جوانچہ اچھا کتنے آدمی دیکھو کہ بوڑھے ہیں اور اولاد ہے کتنے آدمی ہیں بیمار ہیں بعض مزمن امراض کے مریض ہیں لیکن اولاد ہیں. اچھا بات دیکھ لوگ دیکھیں کہ دولت کا حساب کتاب ہاتھ نہیں ان کی اولاد سے معلوم ہے ایک وقت کی روٹی نہیں گھر میں اولاد کی لینے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کی چال یہ اللہ کا نظام ہے اس میں کون دقت اگر یہ دولت والوں کو اولاد ملتی پھر غریب کے پاس ہوتی نا غریب کو تو یہ ہے تو پیسے والے تو ماشاءاللہ بڑے حاسد ہوتے ہیں کہ غریب کو بچہ تھوڑا رکھنے دیتے یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے انہوں نے کہا کیا تعجب کر رہے ہیں اور کسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ علیکم البیت اور یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے نہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ آل بیت اصل ہوتی ہی بیوی ہے اسی لیے قرآن میں جہاں آل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ازواج نبی ہیں۔ نہ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس آہل بیت پنچتن پاک ہیں باقی کوئی آل بیت نہیں اب دیکھو نا یہاں تو قرآن ہے کہنے والے ہیں۔ اور خطاب دے رہے ہیں آلل بیت اور آگے کون ہے فقر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل بیت کا اطلاق ہوتا ہی بیوی بی پہ ہے بچے تو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں بچوں کو تو شامل کیا جاتا ہے اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو میری چادر کے نیچے نہیں تھی اللہ بیت یہ بھی میری عاد مطلب قرآن کی رس سے الفظ آہل بیت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی بیوی بی پہ جیسے اللہ نے یہاں اللہ تبالک و تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشخبری دی اور اللہ نے اس خوشخبری کے عوض میں اسی سے یعنی خدا سا کی شان دیکھیں گے نہیں کہ کسی اور بیوی سے بیوی بی بی سارا سے آپ کو اولاد دی اور اولاد بھی کیسی صحیح ہے اتنا اشحاق اچھا اور اللہ نے اسی میں یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا اس ابھی بنا اس یاقوب کہ اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا بی بی تم تو کہہ رہی ہو بوڑھی ہو تم بچہ بھی جنو گی پھر زندہ رہو گی پھر تمہارے بچے کا بچہ ہوگا وہ بھی دیکھو گی اس وقت بھی تم زندہ رہو بوڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں اچھا خدا کی شان ہے ابھی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر سو سے زیادہ ہے اس ملک میں اور ابھی چند دن قبل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں اس کی عمر چھیانوے سال تھی یا سو تھی انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ میرے کو آٹھویں شادی کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنی شادی کر رہا آپ نہ ڈرے بھائی آپ کو. آپ کو ایک ہی کافی ہے کیا تو یہ تو عربوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا یعنی سر عرب سے تھا لوگ خدا کی قدرت یاد رکھیں عرب جو ہیں یہ سامی نسل سامی جو ہے نا اللہ نے ان میں یہ قوتیں زیادہ رکھی ہیں نسبت حامی کے اور نسبت ہے بھی ایک ہے کہ جتنے سامی سب لوگ ہوں گے نا ان میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے یہ جت سی قوت جو ہے وہ زیادہ ولبا بھی زیادہ تین ہی تو بیٹے تھے نا حام سام یا حام کی اولاد یا سام کی گیا پھر یہ عرب سارے سام سامنے آتے تو اب جناب اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کا بیٹا بھی عطا فرمایا اور اس کے بعد پھر بی بی سارا جو ہے وہ فوت اور بی بی سارا جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا دفن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جبرون جبرون یاد رکھو اسی مقام کا نام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں خلیق یعنی آپ جائیں نا بیت المقدس انشاءاللہ تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے جس کو خلیق کہا جاتا ہے بیت اللہ میں پھر وہ جبرون آپسی ہے اور اسی جبرون تو یہ ان کا نام تھا نے سریانی زبان میں عبرانی زبان میں اسی کا نام جو ہے خلیل ہے تو اچھا ان کے جنازے میں بھی سید اسماعیل مکے سے پہنچے اور اسراق علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اشحاف اسماعیل السلام نے جنازہ پڑھا اور ان کو وہی دفن فرمایا اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی کسی جبرون میں یعنی خریل میں ہے اور یہ علاقہ جو تھا مربع جو تھا اس کے بنانے والے بھی سلیمان سے اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ تعین تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے یعنی وہ ایک علاقہ وہی ہے جیسے ایک مسجد کا خطہ ہے یعنی جگہ تو یہی ہے لیکن اس میں کون سی خبر ہے بی بی کی یہ تاریخ لیکن کت ایک ہی تاریخ ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام اچھا اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بی بی ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی ایک بات جو ہے بادے ہو گئی قرآن کہتا ہے فب شرنا کی تو جب کابا آپ نے بنایا بنا کے واپس فلسطین آئے تو پھر بھی شارت ملی صحاف کی اس کا مطلب ہے کہ ذیبے کے وقت اگر تھا تو صرف اسماعیل کیونکہ بنا ہے میں شریک ہونے والا اسماعیل ہے کیونکہ وہ تو قرآن میں ثابت ہے نا کہ بہ ادی الف ابلاباً اسما تو قرآن میں موجود ہے کہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے, تھے نماز پڑھتے تھے دعائیں تو اس جگہ کو کہا گیا اسماعیل اور اب اللہ بھرماتے واقع یعنی کے بعد ہم نے اسرہا کی شارت دی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ زبی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق ہیں جیسے کہ اسرائیلیوں نے بعد روایات میں یہ سازش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ زبی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں یہ بات یہ تھی بات اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ نے بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی اس حضرت اسماعیل بی بی سارا سے اللہ نے حضرت کے اچھا بی بی سارا جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے خاندان بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ سب بادشاہ نے دی تھی ابیا اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شادی کرائی اس شادی سے بھی اللہ نے پھر آپ کو پانچ یا چھ اولادیں خطا یعنی بی بی ہاجرہ کے علاوہ بی بی سارا کے علاوہ ایک بی بی تھی کنتورا ان سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہے اور ان سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ سلاد کی اولاد اچھا اور اسی طرح قرآن مقدس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے فرماتی اواہنی میرا ابراہیم جو ہے بڑا ہاؤس میرا ابراہیم حلیم حلم والا حلم جو ہے بہت بڑی سی اچھا اللہ نے جو آپ کو دو بیٹوں کی بشارت دی ہے قرآن میں آپ پڑھیں گے ایک جگہ آتا ہے بشرنا ہو بے غلام علیم ہم نے علم والے بیٹے کی بشارت اور ایک جگہ جو بشارت ہے آتا ہے بے حلیم ہم نے حلم والے بیٹے کی یعنی علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور حلم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹے اساق اسحا, علیہ السلام کے بیٹے کون یا کو یا کون ہے آپ کا دوسرا نام کیا اسرائیل یعنی آپ کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل تو بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب ضروری تھے ابراہیم اور سیدنا اسماعیل سے اللہ نے صرف ایک نبی سیدنا اسماعیل کی ملک میں صرف ایک نبی بھیجے گئے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الانبیاء وسلم اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی صفت میں سے اسی صفت قریش میں سے بارہ خلفاء پیدا کریں گے قیامت تک جو پوری دنیا میں عدل و اتاف سے اور پوری دنیا میں اللہ کے احکام سے اس دنیا کو بھر دیں گے یعنی وہ شروع تو ہوں گے حضور کے خلاف فلفا سے اور قیامت تک آتے رہیں گے کبھی کوئی سو سال بعد آیا کوئی دو سو سال بعد آیا کوئی تین سو سال بعد آیا کوئی ابھی بعد میں آئے گا جیسے مہندی آئیں گے اسی پھر بعد میں آخر میں حضرت عیسیٰ ابن ابریم علیہ السلام اتریں گے تو یہ عظمت جو بھی نہیں ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام تو وہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا اب اسی طرح دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ ایک سو پچہتر سال اچھا اللہ کی شان دیکھو اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی ایک سو پچہتر سال یہ قدرت کے اتفاقات ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو جہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے اور اسی طرح اتنے باغات دیکھیں گے جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی گئی روزہ مبارک کہ وہی وہ جا کے پھر دونوں کو اللہ نے جمع فرمایا تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام کی وفات ہوئی کہ تو آپ کی عمر جو تھی وہ ایک سو پچہتر سال تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے تھے کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے اور آپ کے جنازے کے بعد آپ کی تکفین کے بعد آپ کو بھی اسی ہبرون میں جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور بیٹے بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی اور آپ کا تفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی بات ہو گئی فلما زہبان ابراہیم البشرافی کو انہوں نے کہا کہ جی ہم لوت اسلام کے پاس جا رہے ہیں اور قوم لوت کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ درس میں ہم سیدنا علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے کم علمی کے باعث اور جتنی اللہ کو منظور تھا اتنا ہم بیاں کر سکے بآخر علی الحمد للہ رسمی برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں نو نوجوان سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم السلاد والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ سلاد والتسلیم کے بارے میں پڑھا اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے اور نے لکھا ہے کہ لوت علیہ السلام جو ہیں دراصلی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے ہاران تو ہاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوت ہیں تو پھر لوت ابن طارق ہیں یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور لقب آذر تھا تو یہ لوت جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات دیکھو تو سابق کا سے یہ بات ملتی ہے کہ لوت علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دراصل یعنی تاریخ کے گھر میں آزر کے گھر میں ہی پرورش پائی اور ابراہیم علیہ السلام رو اکٹھے رہے ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پرورش اور ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے جب سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام پر دور ابتلا آیا اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت لود علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا دراصل یہ کسی جو ہے پرانے باغ میں یہ مقام ہیں موائل کے عبر کے کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت کھاتا یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے بڑے لوگ تھے سرمایہ دار تھے جاگیردار تھے یا وقت کے حاطل تھے اسی لیے نو علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کالل مل او بن قو لال مبین آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے ملہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈرتے دلوں میں رو پڑ جائے وہ ہوتے ہیں ملا یم من بن کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ بڑا پڑھائی کون آ رہا ہے قال نلل من اومن قومی سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نوز باللہ آپ تو گمراہ ہیں تو مخالفت انہوں نے اسی طرح سلام کا دیکھیں مخالفت کرنے والا کون ہے پھر یعنی ہر دور غریبوں نے تقریبا موافقت اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی مخالفت بھی نہیں کی پھر ہٹ گئے خاموش رہے لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ دے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلا آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں گے ابراہیم بیٹھے ہیں وہاں لوت علیہ السلام نے بھی دیکھا ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے وہ تو اللہ کے نیند دکھا رہے اسی بھی قرآن کہتے ہیں فاملوت اب لوت کے مانتے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوت علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس لیے بھی اللہ نے لوت علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو کٹے دکھا اور اسی طرح یہ بات بھی روایات سیاح سے ثابت ہے کہ جب اللہ دبارک و نے حضرت لوت علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہونے حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں کری آئے ستوم کی طرف تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام اس طرح بھی لوت علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق تو اسی زمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ایک بچھڑا ماشاءاللہ اللہ سرو تازہ پونا اور گوشت اور بنا کے جناب لے لیا اب وہ کھاتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی اور وہ بیٹا کون اسحاق کیونکہ اسماعی علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ کہاقا وا اسحاقہ آپ ہوں تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی تجارت دی گئی اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بھی, بھی سارا کے بعد جو آپ کی پہلی تھی اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے پھر تین فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے اور تینوں اہم فرشتے ابراہیم وکائل اور ملک الموت اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریسلام تشریف لیا تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ تین فرشتے آئیں اور تین بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعہ کو وہ مختلف پیرو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر گیا اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ جو ایک صورت میں بیان کر دیا جاتا تھا قرآن تو اترا ہے سورت سورت آیا تھا کبھی مکے میں کبھی مدینے میں کبھی خیبر میں کبھی بدر میں کبھی عرفات میں کبھی منا میں کبھی حدیبیہ میں تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا اس لیے بھی اللہ تبارک وطالیہ نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نادل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات آیا تو اللہ باغ نے دوسرے مقام بنا کالما خط بخم او ہل مرسل کالفما خط آپ اب ابراہ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے تم لوگوں کی اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے وہ یہ تو امر سی بات کروارت دے گی ایک کافی ہے کالو انا سلنا قوم مجرمین اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے قوم لوگ کی طرف اللہ تبارک وان نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے اب ان کا اسی کا وقت آ گیا ہے اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمانہ اللہ نے وہاں یوز کیا اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا تو یہاں پرانے باغ نے ایک سورت حود میں ایک دوسرے سلوک سے بیان کیا کہ فلم براہ اللہ فرماتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا پتہ لگ گیا پر اسے ایسے نہیں کھا رہے اور ڈر ختم وجا اتوشنا اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اساق اور اس کے بعد یعقوب اور اساک بھی نبی اور یاقوب بھی نبی اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو اللہ برما دیں گے دیکھو اب ابراہیم قوم لوت کی وجہ سے جھگڑنے لگے گئے کے ساتھ اب ذرا اطمینان ہو گیا نا ڈر بکل گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا تو یاد رکھیں گے وہ جھگڑنا کیا تھا وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوک کو ہلاک کر رہے ہیں لیکن اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں چار سو مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے کہ نہیں? اگر وہاں چار سو مسلمان ہو تو پھر تو ہم آداب نہیں نازل کریں انہیں کہا اچھا چلو ایسا کر اچھا ایک بات اور بتا دو چلو چار سو نہ ہو دو سو ہو انہوں نے کہا دو سو ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نکل کے انہوں کہا اچھا چلو دو سو نہ ہو سو ہو انہوں کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا انہیں کہا اچھا سو نہ ہو تو اگر وہاں چالیس ہوں اب حضرت ابراہیم یوں جھگڑے مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو کوشش کی کہ کسی طرح ڈل جائے کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوموں کا اسی سال ہو جائے انہوں نے کہا چالیس ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں انہوں نے کہا اچھا چالیس نہ ہوں تو دس انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں انہوں نے کہا ایک ہو اب رحم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان ہے نہیں بازو کا لوتر اسلام کیونکہ خدا کی شاہ نہیں ہے کہ یعنی پوری قوم لوت میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوت علیہ اسلام بے ماسی باد لڑکی ہوں گے اپنی بیوی بی پی بی مسلمان نہیں ہو اسی بھی یہ میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی نہیں بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ دو اور چار آدمی ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں اسی بھی یہ علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا بھیڑ زیادہ ہونا عدد زیادہ ہونا وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی یہ کوئی دلیل نہیں ویسے بھی اللہ کی شان ہے آپ دیکھے جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا کا کانٹے اٹھارہ سات وغیرہ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی چمکیں اور چیزیں اور ایسی ساری اوپر اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مسلم ہم کہیں گے دیکھو جی بلاد دیورپا ہیں اور یوروپ امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کف کو رہے کوفرہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم یاد ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمد نہیں ہوا نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں ان علے کا علمت آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا اتنا سرام پات یا مردود انہوں نے کہا ابراہیم اب جانے دیں آپ چھوڑیں اس سب بحث کو ان کا وقت آ چکا ہے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا اب اب اس کا کیا فیصلہ باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوتن اسلام ہے جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کا نبی لوتن خدا کے بندے وہاں ہے تم عذاب کیسے کرو کالو نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے اسی کے ذمن میں حدیث سے مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا اللہ نے فرمایا محمد مدنی صلی اللہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتارے آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے آپ ہیں تو بہت عذاب نہیں کرتے اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخش مانگنے والے ہوں اور کسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے فرما ببا کنہین ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں جب تک نبی نہ بھیجے یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجے ان کو حق بعد پہنچا نہ دی جائے ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے اسے نہیں اللہ کسی کو پکڑنے اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وسیعت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا لا تیرو ایسے نہیں جا کہ شب خون مار دو کسی بستی پر بلکہ انتظار کرنا پیسہ سمیت من ندا اگر تمہیں آزان کی آباز آ جائے بھلا تغیر حملہ نہ کرتا کیوں اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے آزان جو دے رہے اور اگر آزان کی آباد نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور آزان نہ کہے اور نواز نہ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع. لیکن ایک بات پہ ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسی امتوں پہ عذاب آئیں گے ایسے عذاب آئیں گے ایسے عذاب آئیں گے تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افین سوالی ہوں کہ کیا ہم اس وقت بھی ہزا ہو جائے گی ہم اچھے لوگوں کے جو ہم برے ہیں رہے اچھے بھی ہیں حضور نے فرمایا کہ ہاں ایزا قصور پی کو کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی جب برائی بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا اچھا ہے تو اس کو اچھی مل جائے گی برا ہے تو سزا مل جائے گی لیکن پھر اللہ عذاق کو نہیں اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب کہ فلاں بستی پہ عذاب نہ دی. تو فرشتوں نے عرض کیا گیا اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز ادا نہیں ہوئی جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے تیری یاد میں ہے تیرے فکر میں ہے ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کا اللہ کی مرضی ہے کہا مولا آپ کا حکم ہے انکار نہیں ہو سکتا اب اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے ٹھیک ہے وہ عابد تھا صاہد تھا وہ ذاکر تھا لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تم تو اپنی نبی تجھے غیر سے کیا یہ غلط ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے ختم دیکھیے جی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے یہ بات اللہ اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف ایک آدمی آگ میں جم رہا ہے آپ اس کو بچا دیں کوشش بھی نہ کریں آزادی ہے جانے تو ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے آپ تو بھر دے کے پکڑے آپ اس کو ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتے خود ہیں خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ آزادی ہے کیوں ہم دخل دیں جانے دو یہ کون آزادی ہے تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں تو ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے یہ کیا بات اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے کن تم خیرہ ستا مرون عن کر کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو شکایت تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ دبارک بتالا کے احکام آئے اور تو اس کے لیے یہ ضروری ہے لازمی ہے کہ آپ جتنا مرضی آئے گھر میں لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا ورنہ اللہ کا عذاب آئے بٹ سب کو اپنی لپیٹ میں لے اچھا اس کے بارے میں میرے آکاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یا عظیم مثال بیان فرمائی ہے عظیم مثال بیان آن فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں دو کھانے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ بھی ہم اس کشتی میں سراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں ادھر سے جانا پڑتا ہے ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو اور پھر پانی نکالو تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سراخ کر کے ہر آدمی اپنے ڈول بھر لے گا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سراخ کرنے اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے جی ہم تو دور ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن جب اس گشتی میں پانی بھرے گا جب وہ ڈوبیں گے تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ اسی بھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی آزاد نہیں ہے اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی وہ اپنے دنوں دماغ میں اللہ کی رامت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نو علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے یہ بات ہمیں چاہیے آپ بس ان ایک قوم کافر ہے لہذا کافر ہونے کی وجہ سے آداب اجے کیسے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دو دونوں راستے بتلا دیے ہیں یہ ایمان کا ہے یہ کفر کا ہے جو کیا ہو کرو پھر عذاب کیا ہوتا ہے کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا جب کفر کے ساتھ وہ مجھے مانا کارروائیوں میں پڑ جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب ہوتا ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے مانے گا اس کا بھلا ہے نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت میں خرابی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ ہمیشہ ہے آپ دیکھیں نا کہ نو علیہ السلام کی قوم ہے نہیں عذاب ہے لیکن جب قوم نے نوح علیہ اسلام کو مارنا شروع کر دیا مار مار کے بے ہوش کر دیتے نو علیہ السلام کو مجرون کہتے دیوانہ کہتے استحزا کرتے جب وہ جرائم میں بڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا نو علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے ان کو کوئی اثر نہیں حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں ان کا بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کہا لے دوں فاجر کپا اسی طرح پہ آپ دیکھیں نظر ڈالیں کہ مسال اسلام کے مقابلے پہ فراؤنٹ تھے تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر تھا فرون تھا لیکن اتنی مدت دویلہ تک عذاب نہیں آیا فراؤن یا فراؤن کی قوم پہ لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو بچیوں کو غلام بنا دو ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں عذابوں میں ڈال دو سارے مصاحب کا ان کو شکار کر دو تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے مرنا کافر کو بطور کافر ہونے کی سزا نہیں ملتی کیوں وہ تو اللہ باغ نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدلا لاگ بتی اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے انہم لم عذاب ہے اب اللہ کے فریض وہاں سے چلے اور حضرت لوت السلام جو تھے یہ رہتے تھے کریائے ستوب میں کریائے ستوم جو ہے آج گر اس کو کہتے ہیں بہار میت یہ اگر آپ اردن جائیں جارڈن جائیں اس کے قریب کو جگہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بہر میت یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جان د اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر نو سیم آج فرمائیں